نام اس سورت کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت 98 سے لیا گیا ہے جس میں اشارتن حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورت کا موضوع بحث حضرت یونس کا قصہ نہیں ہے مقام نزول روایات سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری صورت مکے میں نازل ہوئی ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس کی بعض آیات مدنی دور کی ہیں لیکن یہ محض ایک ست ہی قیاس ہے سلسلہ کلام پر غور کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف تقارییر یا مختلف مواقع پر اتری ہوئی آیات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی مربوط تقریر ہے جو بیک وقت نازل ہوئی ہوگی اور مضمون کلام اس بات پر سریح دلالت کرتا ہے کہ یہ مکی دور کا کلام ہے زمانہ نزول زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی لیکن مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی کیونکہ اس کے انداز کلام سے سریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے وہ نبی اور پیروان نبی کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی ہے کہ تفہیم اور تلقین سے راہ راست پر آ جائیں گے اور اب انہیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع آ گیا ہے جو نبی کو آخری اور قطعی طور پر رد کر دینے کی صورت میں انہیں لازمند دیکھنا ہوگا مضمون کی یہی خصوصیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سی صورتیں مکے کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس صورت میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا اس لیے اس کا زمانہ ان سورتوں سے پہلے کا سمجھنا چاہیے جن میں کوئی نہ کوئی خفی یا جلی اشارہ ہم کو ہجرت کے متعلق ملتا ہے زمانے کے اس تعین کے بعد تاریخی پس منظر بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ اس دور کا تاریخی پس منظر سورہ انعام اور سورہ آراف کے دیباچوں میں بیان کیا جا چکا ہے موضوع موضوع تقریر دعوت فہمائش اور تمبی ہے کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خام خواہ ساحری کا الزام دے رہے ہیں حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہی ہے اور نہ سحر اور کہانت ہی سے کوئی تعلق رکھتی ہے وہ تو دو اہم حقیقتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہے ایک یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام املن چلا رہا ہے صرف وہی تمہارا مالک اور آقا ہے اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو دوسرے یہ کہ موجودہ دنیوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دوگے گے اور اس بنیادی سوال پر جزا یا سزا پاؤ گے کہ تم نے اسی خدا کو اپنا آقا مان کر اس کی منشا کے مطابق نیک رویہ اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے یہ دونوں حقیقتیں جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے بجائے خود امرے واقعی ہیں خواہ تم مانو یا نہ مانو وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو اس کی یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہوگا ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھو گے مباحث اس تمہید کے بعد حسب زیل مباحث ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آتے ہیں ایک وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں اور جنہیں بحث کی ہار جیت کے بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اور اس کے برے نتائج سے بچیں دو ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان غفلتوں پر تمبی جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانے ہو رہی تھیں اور ہمیشہ ہوا کرتی ہیں تین ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے چار دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشگی خبر تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے اور بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے پانچ اس امر پر تمبی کہ دنیا کی موجودہ زندگی در اصل امتحان کی زندگی ہے اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں ملنا نہیں ہے اس نبی کا آنا اور اس قرآن کے ذریعے تم کو علم حقیقت کا باہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ پچتاؤ گے اور چھے ان کھلی کھلی جہالتوں اور زلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھی کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً اور موسا علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے چار باتیں ذہن نشین کرنی مطلوب ہیں اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو نوح اور موسا علیہم السلام کے ساتھ تمہارے پیش رو کر چکے ہیں اور یقین رکھو کہ اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا دوم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی اور کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صورت حال ہمیشہ یہی رہے گی تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی خدا ہے جو موسا اور ہارون علیہ السلام کی پشت پر تھا اور وہ ایسے طریقے سے حالات کی بسات الٹ دیتا ہے جس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی سوم یہ کس سنبھلنے کے لیے جو مہلت خدا تمہیں دے رہا ہے اسے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرون کی طرح خدا کی پکڑ میں آ جانے کے بعد این آخری لمحے پر توبہ کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے چہارم یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلے میں اپنی بے چارگی دیکھ کر مایوس نہ ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے نیز وہ اس امر پر بھی متنبے ہو جائیں کہ جب اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے تو کہیں وہ اس روش پر نہ چل پڑیں جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کی آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے اس میں قطن کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا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 یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے اکان لنناس عجباً ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین انبشن أن قدم دل فرون سبین کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وہی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو جادوگر وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ جو شخص بھی قرآن سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لاتا تھا وہ جان پر کھیل جانے اور دنیا بھر سے کٹ جانے اور ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا لر سی إِلَّا یو بَعْدِ مفیل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 د ال خل قس منو مالی بل قسط اللہ دین کس رو بِمَا نو یقر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 جو وہ کرتے رہے ہوں سب الم رو دینس میں خل قلعہ ہوں لکھ اب کو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 اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی غلطی غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں یعنی ان نشانات سے حقیقت تک صرف وہی لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں ایک یہ کہ وہ جاہلانہ تعصبات سے پاک ہو کر علم حاصل کرنے کے ان ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں دوسرے یہ کہ ان کے اندر خود یہ خواہش موجود ہو کہ غلطی سے بچیں اور صحیح راستہ اختیار کریں ان... اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں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 وہاں کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے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 اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں بل بہین لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو اصل لفظ قرن استعمال ہوا ہے جس سے مراد عام طور پر تو عربی زبان میں ایک عہد کے لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں جس انداز سے مختلف مواقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرن سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں برسر عروج رہی ہو ایسی قوم کی ہلاکت لازمن یہی مانی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے بلکہ اس کا مقام عروج سے گرا دیا جانا اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجزاء کا پارا پارا ہو کر دوسری قوموں میں گم ہو جانا یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لاکر ہی نہ دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو اد لین اتن بہینتی کو بد دل ال ملی اندل من۔ انفسی ان خوف انا سوئی تو ربی یادب یوں جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں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 قُل لو شاء اللہ اللہ ہوں میں چلوں کم الراخمور قدلی اصل چاقل اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی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 اب کیا میری ساری زندگی کو دیکھتے ہوئے تم ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن میرا اپنا تصنیف کردہ کلام ہو سکتا ہے اور کیا تم مجھ سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ خود اپنے دل سے کوئی بات گھڑوں اور لوگوں سے کہوں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات کھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقین مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے وبون مل دونیا بو ہوں پول ولاش ان دوم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 اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین پر کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ مانی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں ہے پس سفارشیوں کے معدوم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف اندازے بیان ہے کہ اللہ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے پھر تم یہ کن سفارشیوں کی اس کو خبر دے رہے ہو پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں سل ام متوتو سب کت مر اب بکھل بین فی می اختل فون ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے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 برو مسم ادھم ادل ہوں کور فی ات نسر ان سل نیک تب نتم کرو لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فورن ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں یعنی مصیبت اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے جو انسان کو احساس دلاتی ہے کہ فی الواقع اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے مگر جب وہ ٹل جاتی ہے اور اچھا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں اور سفارشیوں کی عنایت کا نتیجہ ہے ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں هو الَّذی حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جتریج مل مجم وظنوا کیوں وم بهم دعوا دام مخلی له لینی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 إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ہوں فل الناس انما یو ہو انفسكم متاع چل الدنيا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 خت پینل اربیم کل مت اختیل اربز نو احلوہ ہوں کو درون لت امر لنؤ نہ فجال نہ ججال سوئی دن کے النت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 اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کی طرف دعوت دے رہا ہے جو آخرت کی زندگی میں تم کو دارالسلام کا مستحق بنائے گی دارالسلام سے مراد ہے جنت اور اس کے معنی ہے سلامتی کا گھر وہ جگہ جہاں کوئی آفت کوئی نقصان کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہ ہو ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے لین احسن الحسن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 ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاح پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ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 پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے یعنی مشرقین کو ان کے معبود پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری عبادت کرتے تھے اور مشرقین اپنے معبودوں کو پہچان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے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 ن لو کلف سم اسلفتو کنو یفتر اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا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 مئیل يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ یخری يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٹوخل وَيُخْرِجُ تمل مِنَ الْحَيِّ می يُدَبِّرُ رل فَسَيَقُولُونَ لو نل أَفَلَا تَتَّقُونَ ان سے پوچھو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 خیال رہے کہ ختاب عام لوگوں سے ہے اور ان سے سوال یہ نہیں کیا جا رہا کہ تم کدھر پھرے جاتے ہو بلکہ یہ ہے کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا گمراہ کن شخص یا گروہ موجود ہے جو لوگوں کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پر پھیر رہا ہے ی بنا پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اندھے بن کر غلط راہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہو اپنی گراہ کی عقل سے کام لے کر سوچتے کیوں نہیں کہ جب حقیقت یہ ہے تو آخر یہ تم کو کدھر چلایا جا رہا ہے کَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آگئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے قُلْ هَلْ مِنْ ان شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہو؟ اور پھر اس کا آیادہ بھی کرے کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہے اور اس کا آیادہ بھی پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ افم درل حقی احی اتی این د فمل کم کتح کم ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں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 وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا، ان شہ بِمَا يَفْعَلُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں یعنی جنہوں نے مذاہب بنائے جنہوں نے فلسفے تصنیف کیے اور جنہوں نے قوانین حیات تجویز کیے انہوں نے بھی یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں کیا بلکہ گمان و قیاس کی بنا پر کیا اور جنہوں نے ان مذہبی اور دنیوی راہنماؤں کی پیروی کی انہوں نے بھی جان کر اور سمجھ کر نہیں بلکہ محض اس گمان کی بنا پر ان کا اتباع اختیار کر لیا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جب یہ کہتے ہیں اور باپ دادا ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور ایک دنیا ان کی پیروی کر رہی ہے تو ضرور ٹھیک ہی کہتے ہوں گے حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے قرآن افترام دون والی قلدی بیندئی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 اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما رواے کائنات کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورت مثلہی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین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 اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے اوبوں کس آملی کم آمل کم الم عملوں ان بری املوں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 تو اپنے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اور اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو ہوئی تسمع الصم كانوا لا ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں ایک سننا تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے جانور بھی آواز سن لیتے ہیں دوسرا سننا وہ ہوتا ہے جس میں مانی کی طرف توجہ ہو اور یہ آمادگی پائی جاتی ہو کہ بات اگر معقول ہوگی تو اسے مان لیا جائے گا ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولیکن الناس انفسهم يظلمون حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں و یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النهار یتعارفون بینہم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 ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا <يَفْعَلُون> جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لے بہر حال انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ہوں کبھی بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا غلوم ہر امت کے لیے ایک رسول ہے امت کا لفظ یہاں محض قوم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن جن لوگوں تک پہنچے وہ سب اس کی امت ہیں نیز اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہے اور ہر شخص کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ در حقیقت کس چیز کی تعلیم دیتا تھا اس وقت تک دنیا کے سب لوگ اس کی امت ہی قرار پائیں گے اور ان پر وہ حکم ثابت ہوگا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ کی امت ہیں۔ اور اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن اپنی خالص صورت میں موجود ہے اسی وجہ سے آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے بلکہ ارشاد یہ ہوا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے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 کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے ہر امت کے لیے محلت کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی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 جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے و یستن بیونک احق ق قل ای و ربی انھو لحق و ما انتم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 تو جاؤ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے الناس قد جاءتکم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں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 منه قل اذن لكم ام على اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رسک اردو زبان میں رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں رزق محض خوراک کے معنی تک محدود نہیں بلکہ عطا اور بخشش اور نصیب کے معنی میں عام ہے اللہ تعالی نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب اس کا رزق ہے اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا یعنی خود اپنے لیے قانون اور شریعت بنا لینے کے مختار بن بیٹھے حالانکہ جس کا رزق ہے اسی کا یہ حق ہے کہ اس کے استعمال کی جائز اور ناجائز صورتوں کے لیے حدود اور اصول مقرر کرے ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی کیا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو افطرا کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اختیارات اللہ نے انسانوں کو سونپ دیے ہیں دوسری یہ کہ وہ کہے کہ اللہ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے قانون اور شریعت مقرر کرے تیسری یہ کہ وہ حلال و حرام کے ان احکام کو اللہ کی طرف منصوب کرے حالانکہ سند میں وہ اللہ کی کوئی کتاب نہ پیش کر سکے وما ظن الذین يفترون على اللہ الكذب يوم القیامة ان اللہ لذو فضل علم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 والبر فی کبھی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 ألا ان أولياء الله اللہ خوف یخن سنو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوا کا رویہ اختیار کیا اللہ دین امنو کی ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے لہو ملب شروف دنیا و فی الخت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 اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کرے عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ان من السماوات ومن الْأَرْضِ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 اللہ کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں ہُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا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 شہنی دکھ سلطن بہد مَا لَا م لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اے نبی کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے متاع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 ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے قومی کم قومی و تل کیری بھی فعال اللہ توکل فعال اللہ توکل تو فجم او امرا کم اشو کیا امرو کم المتو سم مکبو الیہ والا تیرو ان کو نوح کا قصہ سناؤ اس وقت کا قصہ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 نولی منوبی مین کو نولا کلو بل مدی پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو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 حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جادو اور موجے کے درمیان جو مشابہت ہوتی ہے اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو قرار دے دیا مگر نادانوں تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے جادوگری کیا کرتے ہیں کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرما رواں کے دربار میں آئے اور اسے اس کی گمراہی پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے قالوں اجن کی تنا اب کنل کمل کی بریا ات کو نکمل کی بریا افل اور میم نول می انہوں نے جواب میں کہا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 کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو سہاو تال موسا القم جب جادوگر آ گئے تو موسا نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو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 اونا و ملائکم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض و انه لمن پھر دیکھو کہ موسی کو اس کی قوم میں سے جن نوجوانوں کے سوا متن میں لفظ ذریۃ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں ہم نے اس کا ترجمان نوجوان کیا ہے دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر خطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علم بردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نہ ہوئی ان پر مسلحت پرستی اور دنیوی اغراض کی بندگی اور آفیت کوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا بلکہ وہ الٹے نوجوانوں ہی کو روکتے رہے کہ موسا کے قریب نہ جاؤ ورنا تم خود بھی فرعون کے غزب میں مبتلا ہوگے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے نہیں ہیں یعنی اپنے مطلب کے لیے کسی برے سے برے طریقے کو بھی اختیار کرنے میں تامل نہیں کرتے کسی ظلم اور کسی بد اخلاقی اور کسی وحشت اور بربریت کے ارتکاب سے نہیں چوکتے اپنی خواہشات کے پیچھے ہر انتہا تک جا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کر وہ رک جائیں وہ کال موسمی فالئی چوک لو فالئی چوک لو ام مسلم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 ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا یہ جواب ان نوجوانوں کا تھا جو موسا علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تھے یہاں قالو کی ضمیر قوم کی طرف نہیں بلکہ ضروریتن کی طرف پھر رہی ہے جیسا کہ سیاق کلام سے خود ظاہر ہے جن بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمتوں سے ہم کو کافروں سے نجات دے اوح علا موسا وقی قومی کم اب مسالوں کم قیبل بشرمنی اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے اپنے زوفے ایمانی کی وجہ سے اسرائیل اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز با جماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا اور یہ ان کے شیرازے کے بکھرنے اور ان کی دینی روح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا اس لیے حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو اثر نو قائم کریں اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جایا کرے ان مکانوں کو قبلہ ٹہرانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مرجع ٹھہرایا جائے اور اس کے بعد ہی نماز قائم کرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے لوگ ان مقرر مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں وقال ل ربنا وبن کتر فرعون و مل جین في الحتی الدنيا ربنا لو عن سبيلك رَبَّنَ طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حتى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فیرون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ دعا حضرت موسا علیہ السلام نے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی اور اس وقت کی تھی جب پے در پے نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی فرعن اور اس کے آیا سلطنت حق کی دشمنی پر انتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ جمے رہے ایسے موقع پر پیغمبر جو بد دعا کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر پر اسرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی یہ کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہ بخشی جائے قَالَ قَدْ عُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا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 بنو اسرو من مسلم اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں ہوں الان وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً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 رین بتی ف حتى جاءهم العلم ان ربك ہوں بينهم ملتی متی فيما كانوا فيه يختلفون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 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ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 لہٰذا تُو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے ہے مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے اور اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے عوام تو آسمانی کتابوں کے علم سے بے بہرا تھے ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ متدین اور منصف مزاج تھے وہ اس امر کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس چیز کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت تمام پچھلے انبیاء دیتے رہے ہیں حقلی میں تو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے یعنی یہ قول کہ جو لوگ خود طالب حق نہیں ہوتے اور جو اپنے دلوں پر زد تعصب اور ہر دھرمی کے قفل چڑھائے رکھتے ہیں اور جو دنیا کے عشق میں مدہوش اور عاقبت سے بے فکر ہوتے ہیں انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وَلَوْ وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عنهم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 چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے اس لیے جب آسارے عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ابل من اور اپ خون اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں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 کوئی متنفس اللہ کے ازن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے قُلِ انظروا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَانْنُذُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ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 کلیہفی شکی فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ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 اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو اصل الفاظ ہیں عقیم وجہ کا ددینی حنیفہ عقیم وجہ کے لفظی معنی ہیں اپنا چہرہ جما دے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا روخ ایک ہی طرف قائم ہو ڈگمگاتا اور ہلتا ڈلتا نہ ہو کبھی پیچھے اور کبھی آگے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں نہ مڑتا رہے بلکہ ناک کی سیدھ اسی راستے پر نظریں جمائے ہوئے چل جو تجھے دکھایا گیا ہے یہ بندش بجائے خود بہت مشکل تھی مگر اس پر بھی اکتفا نہ کیا گیا اس پر ایک اور قید حنیفن کی بڑھائی گئی حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو رہا ہو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن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 شفل بِهِ دلی پگلی یوسئی میں وَهُوَ بدی وہ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 سوپ جقر فمنی تد عم نم تدلی نف سی وم بل پم یا منال کھی